الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الیک واصحابیک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الیک واصحابیک یا نور اللہ میچ میچ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروانہ اشمع رسالت میرے آقا عین امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بڑے ہی خوبصورت کلام ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور ان کلاموں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے ایک ایسا کلام ہے جو غموں کا اور دخوں کا مداوہ ثابت ہوتا ہے جی ہاں اس کلام کو جب بھی سنتے ہیں تو غم دور ہوتے محسوس ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ ذکر کس حبیب پاک کا ہے اس آقا علیہ رات کا ہے کہ جس کے بارے میں خود امام کو محبت ایک جگہ لکھتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے مگر اس کلام میں اپنے دکھوں اور اپنے غموں کی التجا نبی پاک علیہ اثرات والسلام سے ایک انوکھے انداز میں کی گئی ہے جی ہاں میرے آقا اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت بھی مدری چلن پر بہت سارے دکھی پریشان حال بیمار قرض دار موجود ہوں آئیے آقا علیہ سرات والسلام کی بارگاہ میں غمگین دل کے ساتھ التجا پیش کرتے ہیں زبان ہے امام کو محبت اعلی حضرت کی کلام ہے حضرت کا انشاء ان کی زبانی ان کے قلم سے لکھے گئے اس کلام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم آج کے اس مبارک کلام کی برکت سے ہم سب کے دکھوں کو غموں کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ نبی پاک کی ایک نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ کلام ہے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا۔ اس میں غم سے مراد یقینا آپ جانتے ہیں دکھ، رنج و ملال۔ بے شمار سے مراد لا تعداد۔ یہاں آقا نبی پاک علیہ السلات کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے سے مراد صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کس انوکھے انداز میں کس دل گرفتہ اور غمگین انداز میں ارض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ آجز غلام آپ پر قربان ہو جائے میرے غم بے حد بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس شعر میں سنت صحابہ کو ردوان اللہ تعالی علی مجمعین بڑے پیارے انداز میں ادا کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو فردا کا امی و ابھی یا رسول اللہ آکا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اعلیٰ حضرت یہاں اسی طرح کی عرض کر رہے ہیں کہ آقا بندہ تیرے نثار ہو جائے میرے میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو آقا نگاہ کرم فرمائیے غم بے حد ہو گئے ہیں میرے پیچھے اس کامی بھائیوں بلکہ نبی پاک علی اسلام کی ایک خوبصورت حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا علی اصرات اسلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہی رہیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش و جان کے بدلے میں حضور کی زیارت ہو جائے سبحان اللہ اور میرے نیچے اسلامی بھائیوں صاحبہ کرام علی مردمان کا یہ انداز رہا اور خدا حضرت نے اپنے آپ کو اپنا سب کچھ نثار کرنے کی بات اپنے کلام میں بھی کی لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یاد رہے میرے پیچھے کمی بھائیوں کہ پیارے اقا علی صرت اپنے اپنی امتی کے دکھ کا احساس رکھتے عزیز علیہ ما عنتم قران پاک میں جو فرمایا گیا کہ امت کا مشکت میں پڑنا پیارے اقا علی صرت پر گران گزرتا ہے تو اپ علی صرت والسلام امت کی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے فرماتے رہتے ہیں اور حریص علیکم کا یہ تقاضا بھی ہے اس لیے اپ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی اپنی قزائے حاجات کے لیے مشکلات کے حل کے لیے عرض کیا جاتا ہے اور آپ کی انہیں شفقتوں کی وجہ سے قیامت کے دن بھی جب ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا میرے آکا علی اسراتوسلام اس روز بھی امتی امتی پکار رہے ہوں گے گویا آپ جسم میں آنکھ کی طرح ہر کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں دیکھیں نا پورے جسم میں کہیں بھی درد ہو آنکھ فوراً بہ نکلتی ہے آنسو فوراً بہ جاتا ہے شاعر لکھتے ہیں نا مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو پیارے آقا علیہ اصلاۃ اسلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ آقا آپ کریم ہیں آپ ہم پر مہربان ہیں اب بہت غم ہو گئے ہیں اور میں آپ پر نثار ہو جاؤں ایسی نگاہ فرمائیے کہ یہ غم دور ہو جائیں گویا یا اس پورے کلام میں اپنی مشکلوں اپنی پریشانیوں اپنے دکھوں کے لیے اپنے آقا علیہ اصلاۃ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے میں چاہوں گا التجا کروں گا کہ آج کے سلسلے کو بڑی توجہ کے ساتھ بھی سننا ہے مدینے والے آقا علیہ اسرات وسلام کی طرف لو لگا کر سننا ہے کیا معلوم آج نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہم پر پڑ جائے کہ ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام دکھ دور ہو جائیں آئیے سنتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آکا گئے سما کم ہو گئے بے شمار کا بندتے تیرے را کا بند نس را کا بجب اسلامی بھائی اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف اب یہاں اعلی حضرت اسی عرض اور معروس کے سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آکا سوار آکا اب یہاں کھیل سے مراد کیا ہے کھیل بگڑنا یہ محاورہ ہے کہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے اور سنورنا سنوارنا یعنی درست کرنا اب یہاں ارض کیا کی جا رہی ہے نبی پاک علی السلام سے کہ یا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ وسلم میرا بنا بنایا کام دن بدن دن بگڑتا جا رہا ہے یا رسول اللہ میرے کام کو سنوار دیجیے صابۂ کرام علیمردوان بھی اپنے مشکل حالات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ اسلام کی بارگاہ بےکس پنا میں فریاد کو ہوتے اس پر میرے بچے اسلائی بھائی کئی احادیث موجود ہیں ایک بار عہد فاروقی تھا حلب کے لشکر جرار سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا شعار اور انداز ہی یہ تھا نبی یہ پاک تو اپنے مزار میں جلوہ فرما تھے مگر صحابہ کرام یا محمدہ یا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پیارے آقا کو اس جنگ کے دوران پکارا کرتے نبی یہ پاک سے استغاثہ کیا کرتے اور ان ناروں کی برکت سے ان استغاثوں کی برکت سے کئی بار جنگ میں فتح نصیب ہوئی بلکہ ایک بار تبرانی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ سرات السلام حضرت محمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرما تھے رات کو نماز کے لیے اٹھ کر وزو فرمایا اور تین بار لب فرمایا کہ تیری مدد کی گئی اور فرمایا تیری مدد کی گئی حضرت محما نے عرس کی کے حضور کس کو فرما رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا تو میرے آقا علیہ اسرات السلام نے فرمایا یہ راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا یہ راجز ایک صحابی کا نام ہے حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائی وہ مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف آ رہے تھے کہ ان کو غیر مسلموں نے گھیرے میں لے لیا اس وقت انہوں نے امداد کے لیے پکارا تو ندیے پاکر اسلط وسلام نے اپنے گھر سے گویا اس آواز کو سنا اور فرمایا لبایک تیری مدد فرمائی گئی تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب کسی مشکل میں ہوتے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے اور اسی انداز کو آلہ حضرت نے اپنایا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بنے بنائے کام بگڑ رہے ہیں یہاں بہت ساری اس کی توجہ پیش کی جا سکتی ہیں ہم جو جس نیت کے ساتھ پڑے اگر آج کوئی کاروباری طور پہ پر پریشان ہے کوئی اپنے گھرل گھرلو پریشانیوں کا شکار ہے کوئی جناب اپنے فیملی کے اندر پریشانی کا شکار ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے بلکہ ہم سب ایک بڑی پریشانی میں تو ضرور گرفتار ہیں اور اس کا خیال سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں نیکیوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے شیطان ہمارے ارادوں کو پامال کر دیتا ہے کئی بار نیت کرتے ہیں کہ آپ گنا نہیں کریں گے پھر شیطان گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو واقعی یہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے تو نبی یہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ہماری مدد کیجئے جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی کو مد نظر رکھ کے اس شعر کو سنے پیارے آقا علیہ سرات ضرور کرم فرمائیں گے آلہ حضرت دیکھتے ہیں بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آکا سوار آقا بگڑ جا اللہ اگلا شعر مجھدار میں آ کے ناؤ ڈوبی دے ہاتھ کے ہوں میں پار آکا کا یہ پاک علیہ اس رات السلام سے کیا خوبصورت انداز ہے التجا کرنے کا اب یہاں مجھدار سے مراد بھنور ہے اور یہ نارملی جب کسی کشتی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچ سمندر میں پھنس جاتی ہے بھنور آ جاتا ہے یا وہ پرچے اڑنے والا طوفان آ جاتا ہے تو منجھدار اسے کہا جاتا ہے ناؤ سے مراد یہاں کشتی ہے اب یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کس محاوروں کے استعمال کے ساتھ اپنی زندگی کی نا اپنی زندگی کی کشتی کے بارے میں التجا کرنے کے رسول اللہ اب میری جو کشتی ہے وہ طوفان میں پھنس گئی ہے کیسے پار ہوگا یہ سارا زندگی کا جو سفر ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجئے آپ امت کے نا خدا ہیں آپ امت کی کشتی کے نگہ باہ ہیں کرم کیجئے کہ میری یہ کشتی کا نعرے لگ جائے نبی یہ پاک علیہ وسلام کی نگاہ کرم ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اب اس میں بہت سارے تصورات شامل کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کوئی دنیاوی پریشانیوں کو بھی بدے نظر رکھ کے پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے اور جو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں ہم سب کو ہونا چاہیے تو وہ بھی التجا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ ان گناہوں کے سمندر سے ان گناہوں بھرے معاملات سے میں کیسے پار لگوں گا ایمان سلامت لے کر دنیا سے کیسے جاؤں گا رسول اللہ اپنی کرم نوازی فرمائیے بہت سارے اس طرح کے وظائف بھی تو ہیں جس میں نبی پاک سے ہاتھ پکڑنے کی التجا کی گئی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسماقا ما ہاتھ پکڑیے اور ہمیں اس مصیبت سے اس پریشانی سے نجات دلائیے یہاں بھی پھر اسلامی بھائیوں امام بخاری نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا پاؤں مفلوج ہو گیا پاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا سن ہو جاتا ہے پاؤں تو کسی نے آپ کو علاج بتایا کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے اس کو یاد کیجئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چلا کر کہا یا محمدہ یعنی اپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ابھی پکارنا تھا پیارے آقا کی طرف التجا کرنی تھی کہ وہ پیر درست ہو گیا۔ سبحان اللہ صحابہ کرام ہر لمحے ہر مصیبت میں اپنے آقا کو یاد کیا کرتے اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہی انداز اپنایا ہے کہ حضور کرم کیجیے میری کشتی پار لگا دیجیے۔ کیا لکھتے ہیں منجدار پہ آ کے ٹوٹی دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا झ पे اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے غم زدہ انداز میں ارض کرتے ہیں آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا اب یہاں ٹوٹی جاتی ہے پیٹ سے مراد شکستہ ہونا مراد ہے کہ زندگی کی مشکلات سے اس کے بوجھ سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے اتنا بوجھ ہو چکا ہے آ یہ بوجھ آپ اتار لہ سے مراد خدا کے لیے اور اتارنے سے مراد کے پیٹ, پیٹ ٹوٹ گئی ہے مشکلات پریشانیوں کے بوجھ سے بڑا شاندار انداز ہے خوبصورت انداز ہے اور دلوں کو چھجانے والا انداز ہے کہ یا رسول اللہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے دنیا کی مشکلات کے بوجھ سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے میرا یہ بوجھ اتار دیجیے میرے بچے اسلامی بھائی امیر سنت نے بھی اپنے مناجات کے ایک شعر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا یہ جو پیٹ جو گناہوں کی وجہ سے کمر ٹوٹنے کا انداز ہے جو ذکر ہے وہ اس انداز میں کیا کہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی تو اعلیٰ حضرت سرکار علی سرۃ اسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا پیٹھ پر بہت بوجھ ہے آپ کریم ہیں اس بوجھ کو اتروا دیجئے اس بوجھ کو اتارنے میں مدد فرمائیے آپ کرم فرمائیں گے تو یہ بوجھ اتر جائے گا اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی آخرت بھی آسان ہو جائے گی کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آ ٹوٹی جاتی ہے میزان عمل کا تذکرہ ہے اور کس انداز میں ہے ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وکار آکا یہاں ہلکا سے مراد کم وزن پلے سے مراد ترازو کا جو پلڑا ہو اور وکار سے مراد مرتبہ و مقام ہے قیامت کے دن آمال تولے جائیں گے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ یقیناً گناہ بہت زیادہ ہے نیکیاں بہت تھوڑی ہیں ہمارا پلہ تو ہلکا ہی ہے یا رسول اللہ امتی آپ کے ہیں غلام آپ کے ہیں آپ کا وقار بہت بھاری ہے اگر آپ ہمارے میزان عمل پر تشریف لے آئے آپ نے اپنے کرم سے اس پلے کو بھاری کر دیا تو ہی بیڑا پار ہوگا ورنہ تو ہمارا اگر اسکیل پر نامہ اعمال پر فیصلہ ہوا اور میزان عمل پر فیصلہ ہوا تو پھر تو ہم نے ناکام ہی ہونا ہے آکا آپ کے ہیں کرم کیجئے گا میزان عمل پر بھول نہ جائیے گا ایک اور جگہ آلہ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں نا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہی ہیں تو آقا علیہ اسرات اسلام خود بھی قیامت کے دن انہی جگہوں پر کرم فرما ہوں گے کہ خود ایک بار ایک صحابی سے میرے آکا علی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تلاش کرنا ہو تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا یا حوضے پر ڈھونڈ لینا یا پلسرات پر ڈھونڈ لینا گویا اپنے غلاموں کی مدد ہی فرما رہے ہوں گے تو آلہ حضرت اس دن کی یاد کرتے ہوئے پیارے آقا سے التجا کس خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں کہ آکا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وکار آقا ہلکا ہے انداز ہے آقا. مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آقا یہاں مجبور سے مراد بے بس اختیار سے مراد طاقت و قدرت ہے آقا سے کی جارے حضور اگر ہم بے بسوں مجبور ہیں تو کوئی بات نہیں ہمارے آقا تو وہ ہے نا جو با اختیار ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے نبی پاک علیم کی اس حدیث کی طرف گویا شیر میں اشارہ ہے بیارکاری اسرات اسلام نے فرمایا کہ اللہ عز نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کا اختیار لے لوں تو آقا فرماتے شفات کا اختیار لے لیا کیونکہ یہ زیادہ عام اور کافی ہے اور پھر فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ شفاعت متقی ایمانداروں کے لیے ہے نہیں بلکہ میری شفات بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے حال خود ہی لکھتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیزگاری گاری واہ واہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ایک ہی ہستی ہے جس کی چلنی ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ میرے آقا سجدے میں جب امت کے لیے فریاد رسی کر رہے ہوں گے تو ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم سر اٹھائیے مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا آپ جو فرمائیں گے اس کی وہ بات پوری کی جائے گی اللہ غنی گنی اس دن بھی اختیار اللہ کی عطا سے ہمارے آکا علی سرۃ السلام کو ہوگا تو آکا علیہ سرات اسلام کی بارگاہ میں اسی بات کو ارض کیا جا رہا ہے کہ آقا محشر کے دن ہم تو بے بس ہوں گے ہم تو مجبور ہوں گے اتنے گنا کہ جواب بھی نہیں ہوگا بس امید یہ ہے کہ آپ با اختیار ہیں اور آپ با اختیار ہو کر اپنے امتیوں کو ضرور شفاعت کی نوید سنائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اسی طبقہ اور اسی امید کو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا دو زخم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا بہت خوبصورت انداز ہے بڑی پیاری سیکوینس ہے سنتے جائیے اور میدان محشر اور آخرت کے تصورات میں کھوتے جائیے اور آقا کی بارگاہ میں التجا کرتے جائیے مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آ مجبور ہے ہم کیا